رہنا کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ و یو و اے و نؤمن به و ایم علیه وانا عض بالله من سرور ان سلنا و من تجيا مالنا ميم بالله سلام جلله ومن يذله فلا حاجي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الہدیث کتاب الله و خیر الہدی هدی محمد صلی الله عليه وسلم و شر الامور مغدساتها و كل مغدسة بدا و كل بدات تلالة و كل في النار بلالمی لالی من شا نیم بسم اللہ رحمان یا منو لا سر فو تم فو کا فوق تم نبی ولا سجہرو لو بالقول پولی کا جہرے باغ کم لا تشعرون مولا نل عظیم اگر آج میرے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ میں بکاڑا شہر کے ایک دور استادہ کنارے پر واقع اس مدرسہ میں شاید زندگی میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں اور مجھے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 تعلیم داہیں اور یہ درس و تدریس کے مراکز اس دور میں دین اسلام کے سب سے بڑے محافظ ہیں اس لیے کہ اگر یہ مدارس موجود نہ ہوں اگر یہ دینی درستگاہیں موجود نہ ہوں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 آج کے اس دور میں جیسا کہ میں نے ارد کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود تمام کر دشواروں کے ہوتے ہوئے تمام کر کٹنائیوں کے باوث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 میں کہنا ایران تھا صرف ایمان کی بات ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا میں نے کہا کہ ہنستے ہوئے وہ کمرے میں جو خصوصی کمرہ ہوتا ہے ہائی اڈے پر اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا میں وہاں جا کے بیٹھا میں نے کہا مجھے دیکھ کے تمہیں کیوں خوشی ہوئی ہے زیادہ کہنے لگے دو وجہ سے میں بڑا مسکاخ کے کہوں کہ ماجرا کیا ہے میں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے کہنے لگے پہلی وجہ ہے کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں اور آپ بھی اہل حدیث ہیں اور <trample cultural validationstr donc> <explained truth handed introduction> اب کیا کہوں کبھی بات آتی ہے تو پھر میں سوچتا ہوں کہ ایک ہم کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے ہمارا بیڑا گھر کس طرح ہوا ہے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 منٹوں کی عزت کے لیے کیا ہے رب کی قسم ہے برملا کہتا ہوں نہ کسی کی پرواہ ہے نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کی کوئی بات نہ حکومت کی نہ کسی اور کی خدا کی قسم ہے علماء الماعت کی ممبری تو کوئی ہے ہی نہیں اگر کائنات کی سمارت بھی میرے کمروں میں ڈال دی جائے اور کہا جائے مسلک اہل حدیث میں مسالت کر لو میں ثمارت کو ٹھکرا لوں اہل حدیض کا مسلط پہ آنکھ نہ آنے دوں گا یہ کیا ہے دو ٹکے کی عزت کے لیے جھوٹی عزت گلا گلی کر کے مانگی ہوئی عزت مانگ کر اب کسی نے کہا تھا بھوکے کو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 اس کی روایات کو بڑا شرم نہیں آتی کہتے ہیں ہم بھی بحث لیا کرتے تھے ہمارے بھی بزرگ بحث لیتے سارے مرک جس چیز کے خلاف ہم جنگ کرتے رہے جھوٹی دو ٹکے کی عزت کے لیے اس مسلط کو تبدیل کر دیا ہم وہ نہیں ہیں میں نے کہا تھا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کہتے کہتے ہمیں سو گے داستان کہتے ہیں خدا جانے آج کائنات والوں نے مانا کہ جتنا जितना جتنا صاف جتنا نکھرا ہوا مسلک ہمارا ہے کائنات میں اور کوئی مسلک نہیں اگر اسلام دینے بار حق ہے تو ایم ابھی اس مسلک کے ہے کیوں یہ تنہا ہوا مطلب ہے جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا رب واحد کی طرف بلاتا کا علاج کا ایک مسلک جس نے یہ نہیں کہا کہ آ مجھ کو مانو میری بحث کرو مجھ کو مشائق مانو کہا مانتے ہو مانو نہیں مانتے نہ مانو میں وہی ہوں جو میرے آقا نے مجھے بننے کا حکم دیا دنیا کیا ہے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 اور میری سادہ دل بہنو سنو ایک بات حق اور باطل کی تمیز میں تمہیں بتلا دیتا ہوں پرکھ تم لیا کرنا لیکن اس کسوٹی کو پلے سے باندھ کر رکھو کہ ان شاء مرتو دم تک تمہارے کام آئے گی سنبھال کے رکھنا اس بات کو سنبھال کے رکھنا تو تمہارا فائدہ کہ انہی کے مطلب کی کیا رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہیں کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی سن لو بات حق اور ماقل میں ایک بنیادی فرق جب بھی کوئی بات آئے کوئی بڑا عالم موجود نہ ہو نہ ہو تم خود پرکھ لینا کہ ہاتھی بھی فرق سکے انپڑھ بھی پرکھ سکے موٹا معیار موٹا قانون حق اور ماقل کے درمیان فرق یہ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 نام نظر آ رہی زمانے بیت گئے مائیں اس جیسا پیدا نہ کر سکیں اور جب ایک ماں نے وہ جم تو پھر کائنات کی مائیں باز ہو گئی کہنے لگی کہ محمد جیسا پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے وہ ہستی سل ہو وہ ہستی جن کے بارے میں حسان نے کہا تھا کہ ماں ہسان امن کا لمتا کب تو ہے نہیں واجم الم کا لمتا لے دن کا مبرہ من کل ہے بنی کا ان کا کب خلط تک ماتاؤ کچھ چہرہ کسی مانے جنہ ہی نہیں اور کچھ خوبصورت وجود آسمان کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وہ جاتے برحق وہ جا کے جن کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر البر ملوج المنی لقد مب القمر لا کے نسدا کما کا نہق بعد اس خدا بزرگ تھی قصہ مختصر پوری شان کے بارے میں کیا کہوں کہ عرش کے نیو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 آدمی جاتا ہے اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں کاش وقت آئے کہ لوگ مجھے یاد کریں لیکن کائلا کا یل جا رہا رب کا پیغام بن جا رہا عرش والے کا مل جا رہا کعبے کے رب کا نبی جا رہا کیا کہا لال اللہ ہل یہود لال اللہ ہل نسارا خو قبور امبیا ہے مساجد لا تخو قبری وسنا یونت لوگوں اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اللہ کی لانت ہو عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اپنے لیے سجدہ گاہ بنا دیا جاتے ہوئے کیا کہا فرمایا لوگوں میرے مرنے کے بعد میری قدر کو بخ بنا کے پونجنا نہ شروع کر دینا اپنے سے से اور کس کی طرح بلایا کس کی طرح بلایا سرما ہو مالا لوگ جکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اور کسی کے سامنے تمہارا سر جھکنا کس کی طرف لوگوں کو یہ کہا پھر سچائی کی علامت کیا ہے لوگوں کو یہ کہا بعد میں کخلیے میں اپنے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے اللہ لا کا جال قبری عید آ اللہ لاش کا قبری وسنا اے اللہ میری قبر کو میلہ گانا بنا دینا کہ لوگ میری قبر پہ آ کے میلے لگائیں اور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 لا سالوں عَلَيْهِ ملے گئے اجرا إِلَّا عَلَى اللہ التحلی یا فلا کے لوگ لوگوں ہم آئے ہیں تم سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں بلکہ رم کا سنانے کے لیے تمہیں رب کی طرح کے لیے نبی میں نے کہا جوانو میرے ساتھ تمہیں کیا تھا کہنے لگے ایک بڑا تعلق یہ ہے کہ آپ اہل حدیث ہیں ہم بھی اعلے حدیث میں نے کہا پہلے دوسری بات بھی پوچھ لوں پھر ان کی حدیث کی بات بھی پوچھوں گا تو میرے حدیث کہاں سے ہو گئے میں نے پوچھا دوسرا سبب کیا ہے کہ لگے دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے جب آپ کے متعلق سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایک جوان آدمی ہے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 یہ دشمنایں بھی مکے سے تیرا نام مٹانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں مکہ سے تیرا نام مٹانے میں تو ہم نے تو تیرا نام کو کوریا کی پہاڑیوں تک پہنچانا ہے برفانا فانا کا ذکرک اور ایک دلچسپ بات بتلاؤ